عبداللہ ابن امر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اس پر اللہ اجز و اس کے فرشتے ستر مرتبہ رحمت بھیجیں گے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ ہی و صاحب وبارک وسلم جنت اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے امن و عامل صالحات جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے فرائض کی پابندی واجبات کی پابندی سنتوں کی پابندی اور جو جنت ہے اس کو اللہ تبارک کا تعالی نے نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے جنت کو مصیبتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے جی ہاں میرے آکا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے جبریل امی علیہ السلام کو بلا کر جنت کی طرح بھیجا فرمایا تم جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھو جو میں نے جنتیوں کے لیے تیار کی جبریل امی علی السلام نے دیکھ کر عرض کی یا اللہ تیری عزت کی قسم جو ان نعمتوں کے بارے میں سن لے گا وہ ان میں داخل ہوگا دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا ساری مخلوق جنت میں داخل ہو جائے گی کیونکہ یہاں کی نعمتیں یہاں کی راحتیں کوئی ان کو سن کر ان سے صبر نہیں کر سکتا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جنت کو مصیبتوں سے چھپا دیا گیا شہمتوں سے نہیں مصیبتوں سے چھپا دیا گیا اب مفتی صاحب فرماتے ہیں مزیار خان نوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت بہت اعلی گلشن ہے اور باہر ہی ہے مگر اس کا جو راستہ ہے جنت کی طرف جانے کا جو وے ہے جو راستہ ہے وہ ہار ہے کانٹوں والا ہے حج روزے جہاد زکات رات کو جاگنا تحجد پڑھنا یہ اس کے راستے ہیں یعنی جنت کی طرف لے جانے والے کام ہیں حج جنت کی طرف لے جانے والا کام ہے روزے جنت کی طرف لے جانے والا کام ہے جہاں جنت کی طرف لے جانے والا کام ہے زکات جنت کی طرف لے جانے والا کام ہے رات کو جاگنا عبادت کے لیے ویسے تو کتے بھی بھونگتے ہیں, جاگتے رہتے بدماش بھی جاگتے ہیں ڈکیت بھی جاگتے ہیں دہشت گرد بھی جاگتے ہیں صرف جاگنا نہیں ہے اللہ کی عبادت میں جاگنا قیام نمازیں تلاوت دعا اور علم دین کا حصول علم دین سکھانا یوں اللہ تعالی کی طاعت و عبادت و ریاضت میں جاگے تو یہ جنت کے راستے ہیں ارشاد فرمایا اللہ تبارک وا تعالیٰ نے تم جنت کے تو طرف دوبارہ جاؤ جبریلا علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے ہیں اسے دیکھو جبریل امی علیہ السلام دیکھ کر آئے ارض کی اللہ تیری عزت کی قسم مجھے ڈرے اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امی علیہ السلام کو جہنم کی طرف بھیجا ارشاد فرمائے تم جہنت کی طرف جاؤ اور جہنم کے عذابات کو دیکھو جو میں نے اہل جہنم کے لیے تیار کیے ہیں جبریل امی علیہ السلام نے انہیں دیکھا واپس آئے عرض کی تیری عزت کی قسم جس نے ان عذابات کے بارے میں سنا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا اب جہنم کو دوزک کو شہوتوں سے ڈھانپ دیا گیا پھر انشاد ہوا جہنم کی طرف لوٹو سے دیکھو جبریل امی علیہ السلام دیکھ کر آئے عرض کی تیری عزت کی کسب مجھے ڈر اس میں داخل ہونے سے کوئی نہ بچے گا تو مصیبتیں پریشانیاں دشواریاں اگر اس پر صبر کریں تو جنتیں عبادات طاعت ریاضات تلاوت روزے حج زکوٰۃ وغیرہ یہ بجا لائیں اس پر جنت کی بھی شارتیں اور ناجائز خواہشات جن خواہشات کی تکمیل سے اللہ نے منع کیا اس کے کی حبیب نے منع فرمایا اس کی تکمیل میں لگے رہنا اللہ کی پناہ اگر اللہ تعالی ناراض ہو گیا تو یہ ناجائز خواہشات کی تکمیل استخفی اللہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی کہ مشقت کی وجہ سے نیکی ترک نہ کر مشقت ختم ہو جائے گی نیکی باقی رہے گی لذت کی وجہ سے مزے کی وجہ سے ٹیسٹ کی وجہ سے نفس کے حز کی وجہ سے گناہ نہ کر گناہ کی لذت چلی جائے گی اور اس کا گنا باقی رہے گا میٹھے میٹھے اس ٹائم مدنی چینل کے ناظرین اے آشیک رسول ہم جنت کے حصول کے لیے جو مشقتیں اٹھائیں جو تکلیفیں اٹھائیں وہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی آخری کار ختمی ہی ہونی ہے اللہ کے خزا کی صورت میں دائمی راحت ہمیشہ کی جوانی ہمیشہ کی صحت سبحان اللہ ہمیشہ کی نعمتیں راغتیں فار ایور ہمیشہ کے لیے اور لذات میں پڑے رہے اللہ شراب نوشی کر کے لذت کوئی لینا چاہ رہا ہے بدکاری کر کے لذت لینا چاہ رہا ہے لڑکوں سے دوستی کر کے لذت لینا چاہ رہا ہے اور بھی جو بھی ناجائز ذرائع ہیں لذت کے ان میں پڑا ہوا ہے تو کہیں یہ ناجائز لذتیں جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے اللہ کی ناراضی کی صورت میں اور یاد رکھیے چھوٹا گنا بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہے ہے تو یہ چھوٹا مگر ناراضی کس کی ہے نافرمانی فرمانی کس کی ہے رب اکبر کی ناراضی ہے اللہ کی پناہ تو اللہ تعالی ہمیں جنت میں لے جانے والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے چاہے اس میں مشقت ہو چاہے اس میں پریشانی ہو اور یاد رکھیے جو نیک کام نفس پر جتنا زیادہ گنا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اس پر عجر و ثوابی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے گناہ سے بچنا یہ بھی ثواب کا کام ہے نفس و شیتان و سوسا ڈالتے ہیں بہکاتے ہیں ہم نہیں کرتے وہ گناہ بجا نہیں لاتے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور یہ گناہوں سے بچنا ہی ہمارا جہنم میں دا... جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائے جو خوش نصیب دنیا میں گانے باجے سے بچتے ہیں, یاد رکھیں اسلام کے اندر گانا باجا سننا حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے لہو لعب آلات موسیقی سے جو دور رہتے ہیں ان خوش نصیبوں کو جنت میں خوشی کے نغمات جنتی نغمات سنائے جائیں گے سبحان اللہ تفسیر در منصور میں حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول پاک صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو شیطان کے حالات موسیقی سے بجایا کرتے تھے انہیں الگ کر دو چنانچہ انہیں کنے جو اپنے کانوں کو آلات موسیقی سے بچایا کرتے تھے جو اپنی آنکھوں کو شیطانی الات موسیقی سے بچاتے تھے انہیں الگ کیا جائے گا اور چنانچہ انہیں مشک اور عمبر کی کتابوں میں الگ کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں میری تسبیح تحمید تحلیل سناؤ سبحان اللہ تحمید الحمد للہ تحلیل لا الہ الا اللہ سناؤ وہ فرشتے ایسی آوازوں سے اللہ تعالی کی تسبیح بیان کریں گے جیسی سننے والوں نے نہ سنی ہوگی تو جو دنیا میں اپنی آنکھوں کو گانے باجے فلمیں ڈراموں سے بچائیں گے گناہوں برے چینل گناہوں برے معاملات سے بچائیں گے اور اپنے کانوں کو آلات موسیقی سے بچائیں گے انہیں فرشتے جنتی نغمے سنائیں گے انہیں خورے جنتی نغمات سنائیں گے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دیں جن سے آزاد کر دے میں صردوس میں ہوں فر مانگتا ہوں حامد اللہ مینی اسلقل جنت الفردوس بغیر حساب آمین جنت میں داخلے کی دعا کرنی چاہیے فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد بالخصوص بالخصوص اور بالعموم جب دل چاہے دعا مانگیں یاد رکھیں جو جنت کی دعا کرتا ہے تو جنت اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کے لیے عرض کرتی کہ یا اللہ اس کو جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرتے جنت کے اندر زبان کون سی بولی جائے گی پتہ جنت میں عربی زبان بولی جائے گی جی ہاں میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اہل عرب سے تین وجہ سے محبت کرو میں عربی ہوں قرآن مجید عربی میں ہے اہل جنت کا کلام عربی میں ہوگا جنتی جنت میں عربی بولیں گے جامع صغیر کی حدیث سے پاک حدیث نمبر دو سو پچیس 225 ہنڈریڈ کلام اہل جنتی عربیون اہل جنت کی زبان عربی ہے اور یاد رکھیے عربی زبان سب زبانوں سے افضل ہے اعلیٰ ہے قرآن کی زبان میں نازل ہوا عربی میں پارا انیس سورہ شعرا کی آج نمبر ایک 196 بلسان عربی بل و امین روشن عربی زبان میں اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں میں تو عربی زبان ساری زبانوں سے افضل اور اعلی ہے اس کو سیکھنا بھی ثواب ہے اس کو سکھانا بھی ثواب ہے تو جنت میں عربی زبان بولی جائے گی اہل جنت کی عمریں کتنی ہوں گی جنتوں کی ایج کیا ہوگی جنتیوں کی عمر تیس سال تیس سال کے معلوم ہوں گے تھرٹی سر پر بال ہوں گے جنتیوں کے پلکوں اور بووں کے بال ہوں گے اس کے علاوہ جسم پر کہیں بھی بال نہیں ہوں گے سارے جنتی بے ریش ہوں گے ان کے چہروں پر داڑھی نہیں ہوگی جنتیوں کی آخر لگی ہوئی ہوں گی ہمارے اکالی فلاط اسلام نے ارشاد فرمایا سننے تیمیزی حدیث نمبر دو 2571 پانچ سو اکتر دو فائیو سیون ون ہر جنتی خواب بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو ہمیشہ جنت میں اس کی عمر تیس ہی برس کی رہے گی اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام و راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا میرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے بغیر روتے والے صاف بدن بے داڑی جنتی بے داڑی ہوں گے جنتوں کی داڑھی نہیں ہوگی آنکھوں میں سرما لگا ہوگا تیس یا تینتیس سال کے ہوں گے ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی اور ان کے کپڑے جو ہیں وہ گلیں گے نہیں اور مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ جنتی مرد تینتیس سال کا جنتی عورتیں تیس سال کی اور ان کے جسم بہت حسین ہوں گے اور جنت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علاء ندی ہنا علیہ سلاط وسلام کے سوا کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی مفتی صاحب نے آپ میں یہ لکھا ہے مگر اور روایت میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی ہوگی ایک روایت میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضرت ہارون علی السلام کی داڑھی ہوگی اور دراز ہوگی جنت کے اندر جنتی تیس سال کے ہی رہیں گے ہماری عمروں کا جو حساب کتاب ہوتا ہے چاند یا سورج کے حساب سے ہوتا ہے اور جنت میں نہ چاند ہے جنت میں نہ سورج ہے مگر اس کے باوجود جنت میں روشنی بھی ہے سایہ بھی ہے سبحان اللہ کیا شان ہے میرے رب کی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ جنت دکھا دے ہمیں تو جنت میں سورج اور چاند ہی نہیں تو عمرے کیسے بڑھیں گی تو جنتی تیس سال کے رہیں گے اور جنتیوں کی جو خوشیاں ہوں گی کتنے عرصے کے لیے ہوں گی میرے نبی کیا فرماتے ہیں مالک کے جنت کیا فرماتے ہیں؟ مسلم شریف حدیث نمبر اکیس جو جنت میں جائے گا خوش رہے گا کبھی غمگین نہ ہوگا نہ اس کے کپڑے گلے نہ اس کی جوانی ختم ہو سرحان اللہ جنتی کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا ہر طرح کی خوشی میسر ہوگی یہاں تک کہ اگر کسی جنتی کی اولاد کافر ہے وہ دو میں چلی گئی تو اس کو اس کا بھی غم نہیں ہوگا جنت میں ہر چیز کو قرار کوئی تبدیلی نہیں فنا نہیں جوانی ہمیشہ لباس ہمیشہ خوشی ہمیشہ ایش ہمیشہ کوئی فنا نہیں پھل کھانے کے بعد بھی کوئی فنا نہیں وہ پھل جو کھائے ویسا ہی باقی یہ پھل کھا لیا ختم نہیں ہوگا وہ پھل بھی باقی رہے گا اکلوہ اس کے میوے ہمیشہ جنتی پھل فارور رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ ایک جنت کا پھل کھا تو کھاتے کھاتے جنتی پھل ختم کر دیں گے باغات جنت کے ختم کر دیں گے ایسا نہیں ہوگا ایک کیلا اگر کہیں سے جنتی توڑے گا تو اس کی جگہ دو اگ جائیں گے جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی جنتوں کے چہرے کیسے ہوں گے یہاں تو وہ مصنوعی نور ہوتا ہے نا میک اپ کیا ہوتا ہے اور طرح طرح کی کریمیں یوز کرتے ہیں عورتیں بھی کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں جو جینٹس کاسمیٹکس ہے وہ بھی ہوتا ہے لیڈیز کاسمیٹکس بھی ہوتا ہے جنتیوں کے چہرے کیسے ہوں گے سنیے اللہ اپنے کرم سے نصیب فرمائے بخاری شریف کی حدیث ہے مسلم شریف کی بھی حدیث ہے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا گرو جو جنت میں جائے گا وہ چودہویں رات کے چاند کی شکل پر ہوگا پھر جو ان سے متصل ہوں گے آسمان کے تیز چمکدار تارے کی روشنی میں ہوں گے ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کے موافق ہوں گے نہ ان میں مخالفت نہ بغض ان میں سے ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے جن کی پنڈریوں کی مینگ حسن کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے اوپر سے دیکھی جائے گی صبح و شام جنتی اللہ تعالی کی تصویر پڑھیں گے نہ کبھی بیمار ہوں گے نہ پیشاب و پخانہ کریں گے نہ تھوکیں گے نہ ناک صاف کریں گے ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن لوبان ان کا پسینہ مشکہ ہوگا ایک آدمی کی عادت پر اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر ساٹھ گز بلند ساٹھ گز اونچائی ہوگی جنتی کے قد کی سبحان اللہ تو پہلا گرو جو جنت میں جائے گا اس کے چہرے کی چمک دمک چودہویں رات کے چاند کی طرح ہوگی دوسرے کی چمکدار تارے کی طرح مفتی احمد یار خان عیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے پہلا گروہ کیا ہے فرماتے ہیں انبیاء یا انبیاء اور خاص اولیاء اللہ یہ صرف انبیاء مراد ہیں کہ جنت میں پہلے وہ تشریف لے جائیں گے جنت میں سارے نبی چاند کی طرح حسین ہوں گے اور ہمارے نبی سبحان اللہ ہمارے آقا سورج کی طرح حسین ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ قرآن میں فرمایا اور ایک روایت میں یہ بھی ہے جنتیوں کے چہرے دنیا کے سورج سے زیادہ روشن ہوں گے اور ان کے چہرے کی روشنی کے سامنے سورج تارا ہے اور ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آنکھ بھی اور ہی قسم کی ہوگی جو ان کی جھلک برداشت کر سکے جنتوں کے چہرے دیکھے نہ جائیں گے اتنی روشنی ہوگی اس کے اندر انبیاء کے بعد اولیاء کرام علماء کرام شہداء کرام صالحین نیک لوگ چمکدار تاروں کی شکل میں ہوں گے ان کے دل کی حالت ان کے چہروں پر ظاہر ہوگی دل بھی روشن چہرہ بھی ظاہر چہرے بھی روشن صحابہ کرام وہ تو پہلی ہدایت کے ستارے ہیں نا افہادی کن نجوم میرے صحابہ تاروں کی مانندیں اور آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے جنتی ہوں گے کوئی مخالفت نہیں ہوگی کوئی بغض نہیں ہوگا حسد نہیں ہوگا ہر سانس میں اللہ کی حمد کرتے ہوں گے اور کبھی بیمار نہیں ہوں گے جنت کے اندر یہ فضلات نہیں ہوں گے یہ تھوک ریٹ وغیرہ پسینہ یہ چیز نہیں ہوں گی اور وہاں پر کوئی میل نہیں ہوگی جو نہیں ہوگا کوئی کھٹمل نہیں ہوگا اللہ اکبر اور وہاں پرندوں کا بھنا ہوا گوشت ہوگا جنت میں مگر یہ گوشت آگ پر نہیں پکے گا کہ اس کو آگ میں بھونیں گے نہیں وہ اللہ کوئی ریم اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں جنتیوں کو پسینہ آئے گا مگر گرمی سے نہیں جنت میں نہ سورج ہے اس کی تپیش بھی نہیں ہے آگ بھی نہیں ہے یہ پسینہ بہت ہی آرام دے ہوگا ایسا نہیں کہ مشقت کی وجہ سے پسینہ آئے گا اور سب کے اخلاق اچھے ہوں گے سب کی عمریں ایک جیسی ہوں گی تو ایک ہاتھ کتنا ڈیڑھ فٹ کا شری گز ایک ہاتھ کا تو سمجھیں کہ جنتی کا قد کتنا ہوگا نائنٹی فٹ نوے فٹ کا جنتی ہوگا سبحان اللہ اور سارے نبی حسین اور خوش شکل خوش آواز تھے تو سارے جنتی حسین اور خوش آواز ہوں گے خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر دیا کا گدا گی سکا خدا دن خیر سے لائے خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر دیا کا آمین اللہ جنت الفرد حساب یا اللہ تُس سے دعا کرتے ہیں سوال کرتے ہیں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے داخلے جنت فرما دے آمین آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم